ردائے زخم ہر گل پیرہن پہن پہ پہنے ہوئے ہے ہدائے زخم ہر گل پیرہن پہ پہنے ہوئے ہے جسے دیکھو وہی چپ کا کفن پہ ہدائے زخم ہر گل پیرہن پہنے ہوئے جسے دیکھو وہی چپکا کفن پہنے ہوئے ہے وہی سچ بولنے والا ہمارا دوست دیکھو وہی سچ بولنے والا ہمارا دوست دیکھو گلے میں تو پاؤں میں جا کے ہمارا دوست دیکھو گلے میں تو پاؤں میں کفن رسن پہنے ہوئے اندھیری اور اکیلی رات اور دل اور یادیں اندھیری اور رکیلی رات اور دل اور یادیں یہ جنگل جگنوؤں کا پیرہن پہنے اندھیری اور رکیلی رات اور دل اور یادیں یہ جنگل جگنوؤں کا پیرہن پہنے رہا ہو بھی چکے کب ہم کفس یہ دیکھے جو کہتے ہیں جی ہم نے سمجھا رہا ہو بھی چکے سب ہم کفس کب کے مگر دل ابھی یہ ہو بھی چکے سب ہم کب آه, کے مگر دل بہا, یہ وحشی اب بھی زنجیر کوہن پہنے گئے ہے سنا ہے جو دیوانہ نہیں ایسا طائفہ ہے جو دیوانہ نہیں دیوان دیوانا. دیوانا بان بن پہنے ہوئے ہیں فراز اس شہر میں کس کو دکھاؤں زخم اپنے یہاں تو ہر کوئی کو یہاں تو ہر کوئی مجھ سے بدن پہنے ہوئے ردائے زخم ہر گل پہ رہن پہنے ہوئے جسے دیکھو وہی چپ کا کفن